یا یا یا رسول اللہ وعلا آلک حبیب اللہ نبی اللہ وعلا آلک نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا لاء اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے سبحان اللہ ایک بار ہم درود پڑھیں اور دس رب کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں عطا فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد عاشقان رسول اے آشکا نے ملاد ماہ ملاد جاری او ساری ہے. اپنی برکتیں بکھیر رہا ہے اور آج اس کی گیارہویں شب ہو گئی سبحان اللہ ان قریب بارمی شب آئے گی اور خوب دیوانے جھوم جھوم کر نعرے لگائیں گے سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا کے جوم جھوم کر نعرے لگائیں گے اور مفتی احمد یار خان نائمی تو فرما رہے نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربی الاول سوائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ میں خیر کے ساتھ یہ سعادتیں عطا فرمائے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ صلاحت وسلام کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر پچاس سے پانچ نمازیں کر کریں سوا پچاس کا ہے اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے غزوائے بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد کی ذریع اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی خوشی کے لیے غزب حنین نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے رضا کے لیے خانہ کعبہ کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا کعبہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علی صلاح وسلام کی خوشی کے لیے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کو معراج کرائی شب افرا کا دولہ بنایا مکے سے بیت المقدس کی سیر کروائی وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی پھر اپنا قرب عطا فرمایا اپنا دیدار کروایا کیا شان محبوبی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی؟ اور آپ کے صدقے میں, میں, میں, میں آپ کی خوشی مزیز مزیز کے لیے گنا کے گنا ماف ہوں آپ کی خوشی, خوشی دو کے دو لیے قیامت کے روز ہماری باشد شفاعت ہوگی آپ کی خوشی کے لیے ہم گنا گاروں کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا اللہ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں ان کوئینا کل کا اوپر سوری کسرت پاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم پلاتے یہ ہیں رب ہے یہ ہے فاسم کس کس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلّہ بھاری بناتے یہ اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ کس طرح بھاری بناتے ہیں سنیے امیر علیہ سنت نے اپنے رسالہ مدینے کی مچھلی میں یہ روایت نقل کی سنیے ایمان تازہ کیجئے اور خوب جھوم جھوم کر آکالی سلاد و اسلام کی آمد کا جشن منائیے جھنڈے لہرا لہرا کر چلا کر کر, کر کر کے نئے کپڑے نئے سلوا, سلوا کر صدقہ و خیرات کر کے درود و سلام, و سلام پڑھ کر پڑھ اپنے غریب بہن بھائیوں, بھائیوں پر بھائی خرچ, پر خرچ پر کر کے خوب عبادات, عبادات اور تاخیر بجا لا آج کر محفل انعقاد کر کے عقلی فلاط اسلام کی معجزات کا بیان کر کے آپ کے نسل وارک کا بیان کر کے آپ کے ایام رضاعت کا بیان کر کے حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعلنہ کے ہاں جو آپ کے مبارک ایام گزرے اس کا ذکر کر کے خوب مرحبا کی دھویں مچائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے نیکیوں کے پلوں کو کس طرح بھاری کریں گے یاد رکھیے میزان حق ہے قیامت کے روز نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں ان کا وزن ہوگا نیکیوں کا پلڑا دائیں طرف ہوگا بدیوں کا پلڑا بائیں طرف ہوگا دنیا میں جو پل بھاری ہوتا ہے وہ نیچے جاتا ہے اور قیامت کے روز جو پلّا بھاری ہوگا وہ اوپر کی طرف اٹھے گا اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلّا بھاری بناتے یہ ہی ہیں کیسے بناتے ہیں سنیں امیر علیہ سنوتے نقل کیا کہ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازوں میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الاقد والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے اس پرچے سے نیکیوں کا پلڑا وزنی, وزنی ہو, جائے. ہو جائے اوپر اٹھ جائے گا امت عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کون ہیں حضور صلی اللہ علیہ ولی وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ تعالی علی وسلم اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو نے مجھ پر پڑا تھا سبحان اللہ اکالی سلا تو السلام اپنے امتی کا درود پاک پڑھا ہوا نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات, خوب, خوب بات کہی خدا کی ریزا چاہتے گوالم خدا چاہتا ہے محمد صلی اللہ, اللہ, اللہ اللہ. پیارے اکالی سلاط السلام اپنی امت پر اپنے غلاموں پر کس قدر مہربان ہے کہ قیامت کے روز اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بنائیں گے اکالیسلاسلام میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اے آشیقان میلاد ہماری شفات فرمائیں گے جی ہاں وہاں ہمیں یاد رکھیں گے جہاں کوئی یاد نہیں رکھے گا ان کے سوا رضا کوئی, کوئی نہیں, نہیں ہام جی جہاں ہاں گزرا کرے کسر پہ کسر کو خبر, خبر, خبر نہ ہو باپ بیٹے باپ کے قریب دن دن سے دن دن گزر دن جائے دن گا دن مگر اس کو اپنی پڑی ہو میں اس کو پتا بھی نہیں ہوگا گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو بیٹے کے پاس سے باپ گزرے گا مگر اسے خبر نہیں ہوگی ایسے عالم میں جبکہ سب جب جب جان چھوڑا رہے ہوں گے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا میرے سرکار ممبائے البار دو عالم کے مالک کو مختار باعطائے پرور دیدار غیبوں پہ خبردار صلی اللہ ہم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے سان حضرت سعینان رضی اللہ تعلن فرماتے میں نے شفیع معظم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی آقا قیامت کے دن میری شفات فرمائیں سبحان اللہ عرض کیا ارض کی آقا میری شفات فرمائیں فرمایا میں شفات کروں گا سحان اللہ غور کیجیے آقا علیہ سلاط وسلام سے شفات مانگ رہے ہیں کون حضرت سعیدنا انس رضی اللہ تعلق تج سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی دو جہاں کی خیر مجھ کوئی گدا نہیں تجا کوئی سخیف. تو اب بھی بارگاہ سالت سے غلامہ نے مستفیٰ عاشقہ بار رسالت میں مدینے پاک میں حاضر ہوتے ہیں تو شفاعت کی درخواست کرتے ہیں اور ویسے بھی کرتے اس کا شفاط یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری شفات کیجیے حضرت ان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عرض کیا تھا کہ آقا میری شفات فرمائی فرمایا میں شفاعت کروں گا عرض کیا یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم میں حضور کو کہاں تلاش کروں دیکھیے اکالی سلاۃ اسلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں شفاعت کروں گا تو اس ایک کلمے کے اندر اکالی سلاط اسلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کتنے وعدے فرمائے میر آت میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں اس ایک کلمے میں بہت سے وعدے ہیں مثلا تم ایمان پر جیو گے تمہاری زندگی تکوے میں گزرے گی تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا تمہاری خطائیں قابل معافی ہوں گی تمہاری شفات میرے ذمے ہوگی کیونکہ کفر حقوق العباد کی شفات نہیں ہوگی مفتی احمد یار خان نئیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں آج بھی مسلمان روزہ اطہر پر ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے شفاعت کی بھیک مانگتے ہیں یہ حدیث اس مانگنے کی اصل معلوم ہوا حضور سے بھیک مانگنا جائز ہے کہ دنیا کی ہر چیز شفات سے نیچی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو کسی سوال کرنے والے کو کسی مانگنے والے کو محروم نہیں کرتے وہ تنہر تو مفتی احمد یارخان نظوی اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور سے اولاد مانگو حضور سے دین مانگو دنیا مانگو دنیا کی ہر نعمت مانگو جو مانگو گے پو گے وہاں سے محروم کوئی نہیں پھرتا اعلی حضرت نے کیا کہا مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگے جائیں گے, مانگی گے, گے, مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے منگتا تھا تھی دوری قبول میں بس ہاتھ بھر کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی نے عرض کی رسول اللہ قیامت کے دن شفات فرما دیں فرمایا میں شفاعت کروں گا عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم بروز قیامت حضور کو کہاں تلاش کروں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خیال رہے قیامت میں ایک وقت تو وہ ہوگا جب سارا جہاں شفیع مجری کو ڈھونڈے گا پھر وقت وہ آئے گا کہ حضور اپنے ایک گناہ گار کو ڈھونڈیں گے سبحان اللہ کس طرح ڈھونڈیں گے کیا کیفیت ہوگی کیا انداز ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے ماں کا بچہ اس سے جدا ہو جائے تو ماں کس طرح اس کو دیوانہ وار تلاشتی ہے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا مفتی احمد یارخان نئی نے شیر لکھا وہ لیں گے چھانٹ اپنے نام لیواؤں کو مشر میں کی بھیڑ میں ان میں اس پہچان کیسے اتنی بھیڑ ہوگی آکے اپنے غلاموں کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے ماننے والوں کو درود و سلام پڑھنے والوں کو ملاد منانے والوں کو جشن ولادت منانے والوں کو چراغاں کرنے والوں کو جھنڈا لہرانے والوں کو مرحبا یا مستفی کی دھویں مچانے والوں کو بارہویں شریف پر خوب خوشیاں منانے والوں کو سنتیں اپنانے والوں کو سنتیں پہنچانے والوں کو پہچان لیں گے وہ لیں گے چھاٹ اپنے نام لیواؤں کو محشر میں غصب کی بھیڑ ان کی, ان کی میں اس پہچان بھیر بھیر کے صدقے سوران اللہ حضرت رضی اللہ تعالی کا سوال پہلے وقت کے متعلق ہے کبھی ایسا بھی ہوگا کہ گناہگار حضور کو اور غمخار محبوب اپنے گناہگار کو تلاشیں گے دو طرفہ تلاش ہوگی فرمایا جب حضرت انس رضی اللہ تعلو نے عرض کی حضور کہاں تلاش کروں فرمایا تم مجھے پہلے تو تلاش کرنا پل سرات پر میں نے عرض کیا اگر آپ کو پل سرات پر نہ پاؤں فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس ڈھونڈنا سبحان اللہ میرے اکالی سلاد و سلام کل سیراج کے کنارے پر کھڑے ہوں گے تاکہ گرتوں کو سہارا دیں اللہ اکبر اللہ اکبر سلیم کی دھارس سے سلم, سلم یا اللہ, اللہ, اللہ سلامتی سے گزار دے پل سیراد کیسا ہوگا تلوار سے تیز بال سے باریک بہت تیز اور ہزاروں سال کا راستہ اور گھپ اندھیرا بہت سارے لوگ چمکتے بجلی کی طرح گزریں گے بہت سے لوگ دوڑتے ہوئے انسان کی طرح ہَا کے جھونکے کی طرح بجلی کی کوند کی طرح چمکتی بجلی کی طرح بہت سے دوڑتے ہوئے انسان کی طرح اور بہت سے بمشکل اور بہت سے کٹ کٹ کر جہنم میں چلے جائیں گے ہزاروں سال کا راستہ اور گوپ اندھیرا ہوگا ایمان کی روشنی ہوگی امال کی روشنی ہوگی اللہ میں نصیب فرمائے ایسے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور دعا کر رہے ہوں گے یا رب سلم سلم تو اعلی حضرت اسی کو نظم کیا اعلی حضرت کا کلام یہی ہے سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں یا اللہ سلامتی سے گزار دے یا اللہ سلامتی سے گزار دے اعلی حضرت نے اس کو یوں بھی نظم کیا رضا پل سے اب وجد کریے گزریے غور کیجیے اعلی حضرت کتنے بڑے عاشقے رسول ہیں تلوار سے تیز بال سے باریک اور لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں جا رہے ہوں گے اور اعلی حضرت فرماریں کہ رضا پل سے وجد بجد کرتے ہوئے گزروں سزا پل سلم امدریے کے صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ آخری سلا تو سلام بروز قیامت پل سرات پر ہوں گے اور اپنے گناہ امتیوں کو پل سراج سے گرتوں کو سہارا دے رہے ہوں گے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس ڈھونڈنا اکالی سلا تو سلام میزان پر جہاں نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی کس طرح مدد کریں گے ایک جھلک میں نے پہلے بھی عرض کی مفتی احمد یارخا نعمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں میزان پر اپنی امت کے عمل کا وزن آکا علیہ سلا اسلام اپنے اہتمام سے کرائیں گے اگر کسی امتی کی نیکیاں ہلکی ہوں وہ دوزخ میں لے جایا جانے لگے گا تو آقا اپنا کوئی عمل اپنا قدم رکھ کر شفات فرما دیں گے سبحان اللہ اس کی نیکیاں وزنی کرا دیں گے دوزخ سے بچا لیں گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا وزن نہ ہوگا حضرت رضی اللہ تعالی فرماتے میں نے عرض کیا اگر میں حضور کو میزان کے پاس نہ پاؤں کیسا پیارا سوال ہے سبحان اللہ یعنی آپ کو اس دن ایک جگہ تو مستقل قرار ہوگا نہیں کبھی ان مجرموں کے پاس کبھی دوسروں کے پاس کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوسر کوئی سرات پر ان کو پکارتا ہوگا کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا کوئی کہے گا دھائی یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دامن مچل رہا ہو ایک جان اور فکر اللہ تو اگر آپ میزان پر نہ ملے تو پھر کہاں تلاش کروں فرمایا پھر مجھے حوض کے پاس تلاش کرنا کس حوض کے پاس حوض کوسر کے پاس جس کے بارے میں کل کچھ مدنی پھل پیش کیے گئے تھے حوض کوسر جنت میں ہے اور قیامت میں پیاسے پانی پیئیں گے اکالی علیہ و اسلام اپنے اہتمام سے انہیں پلوائیں گے کیونکہ میں ان تین جگہوں کے علاوہ میں نہ ہوں گا سبحان اللہ آمد کے روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہ گار امتیاں کی مدد فرمائیں گے اپنے گناہ گار امتیاں کی شفاعت فرمائیں گے اپنے گناہ گار امتیاں کو بخشوائیں گے اور کہاں ہوں گے بالخصوص پل سرات پر سلم سلم کی سدا سے اپنی امتوں کو گزار رہے ہوں گے میزان پر اپنے گنہ گار امتوں کا نیکیوں کا پلہ بھاری کر رہے ہوں گے رحمۃ اللہ, اللہ نے لکھا اکالی سلاط اسلام کی شفا سے ہمارے نیک اعمال بھاری ہو جائیں گے جیسے روٹی پانی میں بھیگ جائے تو وہ نہیں ہو جاتی ہے تو اکالی سلاط اسلام کی شفاف سے ہمارے نیک اعمال بھاری ہو جائیں گے اکالی سلاط و اسلام میزان پر نیکیاں نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہے ہوں گے یا پھر حوضے کوسر پر اپنے پیاسے امتوں کو پلا رہے ہوں اس حوض سے کہ جس کا پانی پینے کے بعد پھر پیاس نہیں لگے گی حوض کو جنت میں بھی ہے مگر وہاں جو پینا ہوگا وہ لذت کے لیے ہوگا مزے کے لیے ہوگا وہ پیاس بجھانے کے لیے نہیں ہوگا اللہ کریں ہم آکالی سلاح تو السلام کے سچے پکے غلام بن جائیں قولی نہیں فیلی بھی کملن بھی صورتن سیرتن ظاہر باطین کاروبار میں بھی ہم اکالی سلاط و اسلام کے امتی بن کر رہے لین دین میں بھی آکا کے غلاموں جیسا انداز رہے رشتے داروں کے ساتھ معاملات میں بھی ہم اکالی سلاط و اسلام کے غلاموں والا معاملہ رکھیں ہر ہر عمل میں لقد کان القم فی رسول اللہ حسنا ان کے رب رزل نے فرما دیا بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے تو بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لکھم میں دنیا سے مسلمان گئے اکالی سلاط اسلام نے جو فرما دیا بس ہم نے مان لیا امیر اللہ سنت فرماتے ہیں اسی سوچن والے نہیں اسی منن والے اکالی سلاط اسلام نے جو فرما دیا وہ حق ہے اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی سچی محبت عطا فرمائے اس پر استقامت عطا فرمائے اور خوب خوب جشنِ ولادت کی دھوم مچانے کی توفیق عطا فرمائے اخلاص کے ساتھ لوگوں کو تکلیف نے دینی بجلی کی چوری نہیں کرنی سڑکیں توڑنی نہیں ہیں کسی کا راستہ نہیں روکنا گانے بجا کر نہیں ناطے گنگنا کر نا پڑ پڑ کر کسی کو تکلیف نہیں دینی اکالی سلاط اسلام کا جشن منانا ہے اکالی سلاط اسلام کی آمد کی خوشیاں منانی ہیں ثواب کے لیے جی ہاں ثواب کے لیے وہ اماں بن متی کا قرآن نے کہا اور اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو تو اللہ کی نعمت میرے اکالی علیہ و اسلام سے بڑھ کر کیا ہے تو اس, اس نیت کے ساتھ خوب چرچا کریں خوب دھویں بچائیں خوب جھنڈے لے رہیں مگر کسی کو تکلیف نہ دیں غیر شرع امور اختیار نہیں کرنے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اکالی سلاۃ وسلام کا سچا غلام بنا دے آمین بجاہ ہند امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم